ماشاء اللہ اصل میں میرے اور آپ کے اور فضان مدینہ کے علاوہ روم میں ہے ہی کوئی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہمارے کوئی روم میں ہے ہی نہیں ہاں جی ایک اور صاحب بولے جی جی میں بھی ہوں ہاں جی سنی مسلم بھائی بھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ. اب تو آپ <laughs> <laughs> جناب یہاں ہے تو تشریف لائے نا جی مائک پر ہے یہ تو جاتی ہے نا سنی مسلم بھائی آپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو کوئی مائک پر نہیں آتا اور جو صاحب جو ہے ناچ پلے کرتے ہیں تو وہ جناب وہ ناچ پلے کر کے خود کھانا پکانا شروع کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں پیچھے بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے یہ سب سے بڑی سچی بات ہے یہ تو سب سے بڑی جو ہے نا غداری ہے ہمارے ساتھ اگر بھائی نات پلے کریں اگر میں ایڈمین ہوتا نا اس روم کا اگر میں ایڈمین ہوتا نا سب سے پہلے پوچھتا کون کون ہے اور جو باقی بچتے سب کو جناب بانس کر دیتا لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ گنجے کو ناخن نہیں میرے پاس ایڈمن کوڈ نہیں اگر ہوتا تو جناب سب سے پہلے میں یہی کام کرتا تو, تو ہمارے ایڈمن حضرات بھی ایسے ہیں کہ وہ خود جناب ٹوپی پہن کے تو بازار چلے جاتے ہیں سودا خرید رہے ہوتے ہیں جی پیچھے کوئی کچھ بھی لکھ جائے کوئی پرواہ نہیں باہر پر آج کا موضوع جو ہوگا وہ ہضوری سلات و سلام کے والدین کریمین پاہر جنتی کیوں جی, ٹھیک ہے نا اگر کسی کو شک ہے تو ہاتھ ریز کر لے جی مجھے شک ہے حضور علیہ السلاۃ السلام کے والدین جنتی نہیں ہے معذلہ سما معلّہ جہنمی ہیں تو اس کی اس بکواس کو سننے کے لیے جناب مائک حاضر ہے ورنہ میں تو کہوں گا مرکا شریف میں شرع مشکات میں قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام آپ کی قبر انور جو ہے عرش سے بھی افضل ہے اور قاضی یاد رحمتہ اللہ علیہ نے اس بات پر اتفاق جو ہے اجماع نقل کیا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور علیہ سلاد والسلام کے آزاد شریفہ سے مس ہے وہ سب سے افضل ہے یہاں تک بیت اللہ شریف سے بھی افضل ہے اور اختلاف جو ہے وہ اس بات کا وہ صرف قبر شریف کے علاوہ حصے میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جو کا وہ حصہ جس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہے اس کے بارے میں میرکار شریف میں یہ بات موجود ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے سوانا بھائی کو بانس کریں گی اس کو آواز نہیں آ رہی جب زمین کا وہ حصہ عرش سے بھی افضل ہے جس سے حضور علیہ سلات و مس ہے تو اس پیٹ کا کیا حال ہے جس میں حضور علیہ سلاد و سلام نو مہینے تک رہے کیا وہ پیٹ وہ جسم جہنم میں جائے گا کبھی نہیں ہو سکتا نا اگر دلائل سے قرائن سے اس بات کو دیکھا جائے کہ اگر زمین کا وہ حصہ افضل ہو سکتا ہے اور افضل ہونے کی یہ علت بیان کی گئی ہے اور زمین کے دوسرے حصوں سے وہ حصہ افضل ہے امام نوبی نے کہا جمہور اس پر ہے آسمان زمین سے افضل ہے لیکن اس حصے کو چھوڑ کر جس نے حضور علیہ سلاط وسلام کے آزاد شریفہ کو مسئلہ کیا تو گرامی قدر اگر وہ زمین کا حصہ صرف مس ہونے سے افضل ہو سکتا ہے تو وہ جس میں اقہر جس سے حضور علیہ سلاد و سلام و بستہ رہے ہیں وہ کیوں افضل نہیں اس سوال کا جواب چاہیے نا تو گرامی قدر اپنے اس موضوع کو لیتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ میں اپنا موضوع شروع, شروع کروں سب سے پہلے اپنا ہاتھ ریز پر مائے. میں دیکھوں کون ہے کہ کون نہیں ہے ماشاء اللہ دو تین چار ماشاء اللہ, ما اللہ اس کا مطلب ہے کہ روم میں روک ہے جزاک اللہ خیر اور خصوصی طور پر عمران بھائی اور سنی مسلم ان کے لیے میں خصوصی طور پر حوالہ جات جو ہے وہ بیان کرتا ہوں تاکہ بوقت ضرورت جو ہیں ان حوالہ جات کو وہ استعمال کر سکیں اور بد مذہبوں کا صحیح طریقے سے رد ہو سکے اور جو یہ سوال اٹھتے ہیں ان سوالوں کے صحیح جوابات جو ہیں وہ دیے جا سکے آج کے اس بیان میں وہ حدیثیں بھی دیکھی جائیں گی جو مخالفین پیش کرتے ہیں اور ہمارے دلال تو واضح ہیں نا اور ایسے ہیں کہ جن کے ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے باہر کے اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ علی و الذین و أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يرات حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال اللہ تبارکوتعلا پیشان حبیب الله محبرم و عامرا ملا اکتحو یوسلبی یا منو سلیم تسلیم والسلام و سلام علیہ سید رسول اللہ و سلم علیہ کا علی کابق عیا سید حبیب اللہ سلاۃ و سلام علیہ کا سید رسول اللہ و سلام علیہ کال علی کاب نبی اللہ یا سیدی یا رسول اللہ گرامی قدر آج کا موضوع جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں حضور علیہ اللہۃ وسلام کی والدین کے لیے کچھ کلمات جو ہیں وہ بیان کر سکوں ان کی عظمت بیان کروں ان کی شان بیان کروں تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں اور میری نجات کا سامان ہو جائے یہی،, یہی ایک تمنا ہے یہی آرزو ہے یہی سب کچھ ہے مانگت جو ہوتے ہیں مانگنے والے ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں مانگنے والے تو کہتے ہیں سخی تیرا بلا ہو تیرے بال بچے کا بلا ہو اللہ تیرے والدین کو جنت عطا فرما دے وغیرہ وغیرہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جس سے مانگا جائے وہ دعائیہ کلمات کو سن کر راضی ہو جائے تو ہمیں بیک دے دے یہ ایک مانگنے کا طریقہ ہے ایک مانگنے کا انداز ہے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا جس سے مانگا جائے یہ کہا جائے او کافرہ کے بچے او مشرقہ کے بچے مجھے بیگ دے تو وہ دے گا آپ تھوڑے سے میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی تو گرامی قدر جس کو ایسے الفاظ سے یاد کیا جائے اس سے کچھ ملنے کی توقع کبھی نہیں ہو سکتی مانگت کا مانگنے کا انداز صحیح انداز یہ ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کی جائے اس کے بچوں کے لیے دعا کی جائے اس کے والدین کے لیے دعا کی جائے تو وہ خوش ہوگا آج دنیا کا دستور یہ ہے اور دنیا اس بات پہ چلتی ہے اگر کوئی کسی کو گالی دے اس کی ماں کو گالی دے اس کے باپ کو گالی دے تو وہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا بلکہ الٹا اس سے لڑائی جو ہے وہ کر لیتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے کوئی کسی کے والدین کو گالی دے تو اس کے بدلے میں اس کو وہ کبھی جو ہے پھول نہیں دیتا بلکہ اس کے جواب میں اسے پتھر دیے جاتے ہیں اور اس کے جواب میں اس کو جناب جیسا وہ برتاؤ کرتا ہے اور جس کے ساتھ کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اسے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے سخت جواب دوں یہ بات تو حقیقت پر مبنی ہے اور یہ توقع رکھنا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو گالی دے کر اس جنت میں چلا جاؤں گا جو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملے گی اس جنت میں چلا جاؤں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیوں اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین اللہ و رسول ہوں لہانا ہوں اللہ کہ دنیا والا خیرہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دی اور یہاں اگر آپ دیکھ لیں اس ایزا کی نسبت اللہ نے پہلے اپنی طرف فرمائی ہے اللہ وہ اللہ کو ازا نہیں دے رہا اللہ کو تو ایک مان رہا ہے اللہ کو بہت لا شریک مانتا ہے اللہ کے حضور سیدہ ریز بھی ہوتا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کے نام پر صدقات اور زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے نام سے ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی عبادت میں گزار رہا ہے پھر بھی اللہ پر رہا ہے یو اللہ حر اللہ کو اضا نہیں دے رہا ایزا تو دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے والدین کو معذ اللہ جہنوی کہہ کر آپ کی والدہ ماجدہ کو مشرقہ کہہ کر آپ کی والدہ ماجدہ پر یہ الزام لگا کر تو ایزا تو رسول اللہ کو دی جا رہی ہے تو اللہ پر مارا اللہ معلوم ہوا جس نے رسول اللہ کو ایزا دی پہلے اللہ کو وہ ازا دے رہا ہے تو اللہ نے اس کے لیے ایک ایک فتویٰ رکھا ہے لہنا ہوں اللہ کی لعنت ہے ان پر صرف یہ نہ سمجھنا کہ زمین پر ہی نہیں بلکہ صرف دنیا بلا آخرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو گرامی قدر جس پر اللہ کی لانت برس رہی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ان کو تو سب سے پہلے جنت ملے گی نا وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے لانتی بھی کوئی جنت میں جائے گا کبھی کوئی لانتی جنت میں نہیں جائے گا تو ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اللہ کے حضور ان کو توبہ کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا نہیں پہنچانی چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں ہمارے یہ ہی کہنے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جہنمی ہیں آپ کی والدہ مشرقہ تھی اور ان کی قبر اکھاڑنا ان پر واجب تھی تو ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کفار مکہ بھی نہیں کر سکے کفار مکہ نے وہ کام نہیں کیا کفار مکہ جو ہیں انہوں نے آپ دیکھ لیں کفار مکہ کے بہت سے افراد جو ہیں وہ جنگے بدر میں कतल हुए और जंगे बदर में कतल होने के बाद आप देख लें उन्होंने ओहद की तैयारी जो है वो शुरू कर दी मुसलमानों से बदला लेने का इरादा कर लिया और ओहद के मुकाम पर वो जंग भी हुई لیکن انہوں نے جنگ تو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ وہ جنگ ہوئی جس میں بہت سے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے لیکن کفار مکہ نے ان کو یہ بات جو ہے کبھی نہیں سوجی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر کو پھوڑ کر جنابے والا حضور علیہ سلاۃ وسلام کو ایزا دی جائے اور یہ بھی یاد رکھیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور یہ مشورہ جو ہے یہ بات جو ہے ان کے ذہن میں بھی نہیں آئی ان لوگوں نے حضور علیہ سلاۃ وسلام کی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر بلڈوزر چلایا ہے اور سب سے پہلے اس بات کا جو مشورہ ہوا آپ دیکھ لیں غزوہ عہد کے بعد ابھی ہند اہندا جو تھی ابو سب کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی غزوہ عہد کے بعد جاتے ہوئے اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر کو پھوڑ کر اپنے قبضے میں کر لیں اور پھر اس جنگ عہد میں ہمارے جو آدمی جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں وہ اس کے بدلے میں ہم چھوڑا سکیں تو ہمیں انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں اگر ایسا کیا تو مسلمان ہمارے آبا اجداد کے تمام کی تمام کی قبروں کو پھوڑ دیں گے اور کفار نے اس موقع پر اس واقعہ کو بہت بڑا ایک جناب واقعہ جو ہے وہ تسلیم کیا تصور کیا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے تمام کے تمام آبا و اجداد کی قبریں جو ہیں وہ مٹا دی جائیں گی اور انہیں جناب سپا ہستی سے مٹا دیا جائے گا لہذا یہ کام جو ہے بہت بڑا کام ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن جو لوگ اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں اور حضور علی سلاد و سلام کے والدین کے بارے میں ایسا غستاخانہ رویہ جو ہے طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کا دعویٰ محبت رسول بھی ہے اعلیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ماجد کے بارے میں انیس سو اٹھتر مسجد نبی شریف کی توسیع کے سلسلے میں جب حضور علیہ وسلام کے والد ماجد کی قبر انور جو ہے کھدوائی گئی تو پاکستان کے اور دیگر اخبارات نے یہ خبر جو ہے وہ شائع کی کہ آپ کے والد ماجد کی لاش مبارک ایسی نکلی ہے جیسے آج ہی دبن کیے گئے ہیں تو گرامی قدر حضور علیہ و سلام کے والدین اگر چودہ سو سال کے بعد صحیح سلامت جو ہیں اپنی قبر انور سے نکل سکتے ہیں تو کیا کوئی مشرق جو ہے اپنی قبر میں ماپوز رہ سکتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین کے بارے میں ہمیں صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے ہمیں صحیح ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے اور ان کے بارے میں حضور علیہ سلاط وسلام کے بارے یہ کہنا کہ معذ اللہ سما اللہ وہ مشرق تھے یہ انہوں نے معلوم نہیں کہاں سے لے لیا اور ان لوگوں کا مسلک ایک ایسا مسلک ہے یہ ایسی روایتیں لیتے ہیں کہ جو جن کو عام مسلمان پسند ہی نہیں کرتے عام مسلمان جس کو نہیں لیتے وہ روایتیں یہ لیتے ہیں اور اس پر عمل کر کے مسلمانوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ الجھاؤ کو کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اگر حدیث کی کتابیں دیکھی جائیں تو وہ جنابے والا وہ روایت جس کو یہ لیتے ہیں وہ روایت میں خود جناب عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان بیان برماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے آپ نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا ہم بیٹھ گئے پھر آپ چند قبروں سے گزر کر ایک قبر کے پاس گئے بڑی دیر تک مناجات کرتے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے پھر آپ نے ہماری طرف اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہم بھی گھبرا کر رونے لگے تو پھر آپ ہمارے پاس آ کر گے بیٹھ گے فرمایا میری رونے کی وجہ سے تم گئے تھے ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جس قبر کے پاس مجھے مناجات کرتے دیکھا ہے وہ میری والدہ سیدہ آمنا کی قبر تھی تو میں نے اپنے رب سے ان کے قبر کی قبر کی تو مجھے اس کی اجازت مل گئی پھر میں نے اس تہوار کے لیے طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی گئی یہ روایت بڑے شد و مت سے جناب بیان کی جاتی ہے کہ حضور علی سلاسلام کو اپنے والدین کی محبت کی دعا کی اجازت نہیں دی گئی اب دیکھ لیں کہ ان, ان بیچاروں کا کیا علم کتنا وسیع ہے کہ یہ روایت تو بیان کرتے ہیں لیکن اس روایت کی حقیقت کو جانتے نہیں اور یہ لوگ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ و السلام کے والدین کو معذلہ سما معذلہ اگر مومنڈ تھے تو مذبرت کی استقبال کی اجازت کیوں نہیں دی گئی اور یہ سوال کیا جاتا ہے لیکن اس روایت کی سنم کو نہیں دیکھا جاتا جب سنت دیکھیں گے تو بانڈا پھوٹ جائے گا لوگ جان جائیں گے اس کی حقیقت کیا ہے یہ حدیث یہ, یہ روایت جو ہے کس پائے کی ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا بس اتنا سا بیان کر کے لوگوں کو جناب وابلہ کرتے ہیں دیکھا رواح حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کو اپنے والدین کے لیے بخشش کی اجازت نہیں ملی تو گرامی قدر آپ اس کی سند میں سب سے پہلے جو ایک آدمی ہے وہ ہے جس پر مدلس ہونے کا الزام ہے اب انہی سے پوچھ لیجئے گا کہ ہم کوئی ایسی روایت بیان کریں جس میں یہ راوی ہو تو ہمارے لیے ان کا یہی کا جواب ہوگا کہ جناب ہم کسی مدلس کی روایت کو قبول نہیں کرتے اور دوسرا جو ہے اس میں ایوب نہانی ہے جو ضعیب ہے امام زا نے اس پر جناب والا اس کو ضعیب اقرار دیا ہے آپس ابن حضرت کلانی نے لکھا ہے کہ ابن معین نے اسے جناب ضعیب اقرار دیا ہے تہذیب التہذیب میں اس کے ترجمے میں جلد پہلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راوی ضعیب ہے اور جس کے جس سند کے دو راوی ایسے ہوں وہ سند کیسے جو ہے وہ ایک ایسی بات کو بیان کر سکے کسی کے قبر اور ایمان کی بات بیان کر سکے یہ صحیح بات ہی نہیں اور گرامی قدر اس کے مقابلے میں سید آمنا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور کی زیارت کے لیے ہمارے پاس کیونکہ اس میں ضعیب راوی بھی ہیں ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے ہم کیوں اس صحیح حدیث کو چھوڑ کر اس ذائیب روایت کو قبول کریں یہ تو کوئی عقلمندی کی دلیل نہیں ہے عقلمند جو ہے وہ کارا مال لیتا ہے اور کھوٹے کو جانا چھوڑ دیتا ہے کھوٹا مال جو لیتے ہیں بے لیتے ہیں اور عقلمند کبھی ایسا سودا نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اور پھر آپ روئے اور جو لوگ آپ کے ارد گرد تھے وہ بھی روئے پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی اور اور اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت کی تو مجھے اجازت نہیں دی پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو وہ تمہیں آخرت یاد دلا دیتی ہیں اور اس رواج کو لینے کے بعد آپ کو سید امن رضی اللہ تعالی انہا کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت دے دی گئی اگرچہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ مشرقہ تھی تو پھر اللہ تعالی کا وہ فرمان کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت ارشاد برماتا ہے لا تاکہ مالا قبر مشرق ان مشرقین کے بارے میں یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اے میرے محبوب آپ ان کی قبروں پر بھی کھڑے نہ ہو تو گرامی قدر اس کے مقابلے میں علماء گرام نے بہت سی توجیحات لکھی ہیں علماء گرام نے بہت سی روایات نقل کی ہیں علماء کرام نے یہ بات جو ہے کھل کر بیان کی ہے اور علماء کرام نے آپ کے والدین کریمین پر جنتی ہونے کے بہت سے دلائل دیے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امام فخر الدین رضی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کیا فرماتے ہیں امام فخر الدین رضی رحمت اللہ علیہ کس آیت کے تحت اللہ کا شین تقوم و تقلوبہ کا سسادی دین آپ اس آیت کے یہ میامان بیان کرتے ہیں آپ کی روح ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتی رہی اور تو اس آیت یہ آیت جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آب کے آبا مسلمان تھے اور اس وقت یہ قطعی طور پر ثابت ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ بھی مشرق نہیں تھے مومن تھے کیوں اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے میں انشاءاللہ اس بات کو بعض واضح جناب کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آدر نہیں ہے یہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ کیونکہ بتقل وقت ساجدین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے یہی بیان کیا ہے کہ آپ آپ کی روح انشاءاللہ وہ حدیثیں بھی بیان ہوں گی جس نے جس میں آپ اپنے نصب پر لوگوں پر فخر فرمایا کرتے تھے تو بتقل لوبہ کا حصد دین کی تفسیر یہی بیان کی ہے کہ آپ کے تمام کے تمام آباد جو ہیں وہ کیا تھے مسلمان اور دوسری بات یہ ہے ایک اور تفسیر بیان کی ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ایک اور بھی تفسیر ہے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے اصحاب کے گھروں میں تفصیل کرتے تھے کہ وہ اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں کیونکہ کہ آپ کو اس پر شدید حرص تھی کہ اس کے بعد بھی رات کو عبادت کرتے رہیں آپ نے دیکھا وہ اپنے گھروں سے اللہ کے ذکر کرنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے ان کے گھروں سے تو اس اعتبار سے وہ تقل لوبوں کا ساج کا مانا ہے اللہ آپ کے قیام کو دیکھتا ہے اور ساجدین میں آپ کے یعنی گومنے کو دیکھتا ہے اور دوسرا مانا یہ ہے جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور تیسرا مانا جو ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کا لکھا ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی جتنے بھی امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے مانے بیان کیے ہیں وہ بتلانے بہت ضروری ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کو چھوڑ دیا ہے بلکہ یہ بیان کر دینا بہت ضروری ہے ایک مانا یہ چوتھا مانا یہ بھی ہے جب آپ اپنی نظر کو حرکت دے کر اپنے پیچھے نمازیوں کو دیکھتے تھے اور اللہ آپ کو دیکھتا رہتا تھا کیونکہ حدیث میں ہے اپنا اپنا رقو اور سجود پورا کیا کرو کیونکہ میں تم کو اپنے پسے پشت بھی دیکھتا, دیکھتا ہوں یہ عبارتیں جو ہیں یہ بھی اسی آیت کے ساتھ لکھی ہے لیکن ان چاروں تفسیروں کے بعد اس کا احتمال ہے کہ یہ جو ہے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین آپ کے آبا اجداد جو ہیں وہ مشرق نہیں تھے اس پر دوسری دلیل یہ ہے حدیث پاک تب ایک ارشاد ہے کہ میں ہمیشہ پقیدہ پشتوں سے پقیدہ رحموں کی طرح منتقل ہوتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نمل مشرقوں نے کیونکہ جا سن کریم میں سورت توبہ میں یہ لفظ موجود ہے کہ مشرقین جو ہیں وہ نجس ہے اور نجس کے سوا وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ تو نجس ہے لیکن نبی کریم جو ہے وہ یہ بیان فرما رہے ہیں میں پاک رحموں سے پاک پوشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا ہوں تو مشرق تو پاک ہے ہی نہیں جب حضور علیہ سلاۃ وسلام کے والدین کو مشرق کہا جائے گا والدین کو مشرق کہا جائے گا تو پھر نجس ہوگے پاک کا لفظ جو ہے وہ ختم ہو گیا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیر جو ہے وہ لازم آئے گی اس لیے ماننا پڑے گا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے والدین جو تھے وہ پاک تھے طیب تھے طاہر تھے مشرق نہیں تھے اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بہت سے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں اور بہت سی روایتیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب انا سے منسوخ میں جناب والا ایک روایت نقل کی ہے وہ روایت بھی سنتے جائیے گا حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر یعنی یہ بات کو آپ کبھی نہ بھولے گا یہ روایت کب کی ہے حجت الوداع کے موقع کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حجون پر تھی حجون کون سا مقام ہے وہ مقام جہاں آج جو ہے جنت المعلق قبرستان موجود ہے اور اس جگہ کا نام کیا ہے حجون اس علاقے کا نام حجون ہے جہاں سے دروازہ جو ہے دروازہ جو ہے جنت المحلہ کا آج موجود ہے اس کا ہاں جی اس دروازہ جو دروازہ جس مقام پر ہے اس مقام کا نام ہے حجون ہاں جی تو اس مقام پر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی اور آپ بہت افسردگی اور غم کی حالت میں اترے جب تک آپ کے رب نے چاہا آپ وہاں ٹھہرے پھر آپ وہاں سے خوش خوش واپس ہوئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مقام ہڈون پر بہت افسردگی کے عالم میں اترے تھے پھر آپ بہت خوش خوش واپس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا اے اللہ میری والدہ کو زندہ کر میری والدہ کو اللہ نے زندہ کر دیا وہ مجھ پر ایمان لے آئی تو اللہ تعالی نے ان پر موت کو لوٹا دیا یہ روایت امام قرطبی نے والمنسوخ میں لکھی ہے اور یہ جناب والا حضرت یہ روایت جو ہے حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سال میں حج فرمایا ہے تو معلوم ہوا وہ روایت جو ہے میں اس کی بھی تقزیم نہیں کرتا وہ پہلے کی بات ہے لیکن آخر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلط والسلام کے والدین کریمین کو زندہ فرما دیا اور وہ جو ہے آپ پر ایمان لے آئے اور دوسری بات جو ہے ایک بات سن لیجئے گا یہاں ایک بڑا شد و مت سے جناب ایک اتراض کیا جاتا ہے اور وہ اتراج یہ ہے جس کو جس کو یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہے لے کر یہ حدیث سننے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جناب والا جو کپر پر مرا ہو اس کا مرنے کے بعد ایمان لانا موتبر نہیں ہوتا یہ کوئی کہہ سکتا ہے نا کوئی یہ کہہ سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں مربع جلال کے قرآن کی آیت بھی پیش کر سکتا ہے کیونکہ ایسی آیتیں بہت سی مل جائیں گی اور وہ یہ آیت بھی پڑھ سکتا ہے بہم کپار تم ازاب کیونکہ اپنی خبافت کو دائر کرنے کے لیے ایسی روایت ایسی آیت بھی پڑھ سکتا ہے اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ کہے میں نے اب توبہ کر لی اور نہ ان لوگوں کی توبہ مقبول ہے جو کپر کی حالت میں مر جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کوئی اس روایت کے مقابلے میں یہ آیت پیش کر دے تو اس کے لیے جناب والا یہ بات جو ہے یہ بات جو ہے واضح بیان کر دی جائے گی اور اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے دیکھ لیں سورج کا کام ہے ڈوب جانا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور سورج کا پلٹنا جو ہے حضرت علی المرتعاق کر اللہ اللہ وزالکریم کے لیے مند ثابت ہوا یہ بات ہاک ہے نا نفامند ہوا نفامند ثابت ہوا آپ نے آپ نے اپنے نماز اثر جو ہے وہ ادا کر لی یہ بات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور یہ بات ہم پیش کریں گے کہ جب حضور علیہ سلاد والسلام کے حکم سے پلٹا ہوا سورج ڈوبا ہوا سورج جو ہے پلٹائے پلٹنے کے بعد جو ہے علی اور مرتزہ کے لیے نفع مند ثابت ہو سکتا ہے تو حضور علیہ سلاد والسلام کے والدین جو ہے ان کا دوبارہ زندہ ہو کر ایمان لانا جو ہے نفع مند کیوں نہیں ہو سکتا تو گرامی قدر اس کے لیے یہ بات جو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حافظ اب الخط عمر بن وحیح نے کہا کہ یہ استدلال جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان موتبر نہیں ہے اور یہ جناب کیوں کہ یہ استدلال جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے قابل قبول نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پذائر میں ہے اور آپ کے خسائت میں ہے آپ کے وشال تک متواتر اور مسلسل ثابت ہے لہٰذا آپ کے والدین کریمین کو زندہ کرنا بھی آپ کے ان خسائق میں سے ہے جن سے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرف فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ آپ کے والدین کریمین کو زندہ کرنا عقل شرن جو ہے وہ جناب والا یہ ممتنا نہیں یہ مشکل نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ پرانے مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سورت بکرا کی وہ آیتیں پڑھ کر دیکھ لیجئے گا جن میں اس مقتول کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا اور جناب موسا علیہ السلام نے اس مقتول کو مرنے کے بعد جو ہے زندہ کیا اور اس نے اپنے قاتل کی خبر دی تو جنابے والا عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے اسی طرح ہمارے نبی علیہ السلام آپ سے یہ امور اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیجیے گا جو پذا جو خساس جو, جو ہے کسی نبی میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب حضور علیہ سلامت سلام میں پائے جاتے ہیں تو اگر وہ لوگ مردہ زندہ کر سکتے تھے اور ان سے مردہ زندہ ہوئے ہیں اور ان مردوں سے نبا بھی حاصل ہوا ہے کیونکہ موسا علیہ السلام کے زمانے میں مردہ جو زندہ ہوا تھا اس نے اپنے قاتل کی گواہی دی تھی اپنے قتل کی گواہی دی تھی کہ میرا قاتل فلاں ہے تو یہ, اس, یہ نبا مند ہو سکتا ہے تو حضور علیہ اللہۃ والسلام کے والدین کریمین کا جنابے والا ایمان بھی ثابت ہو سکتا ہے اور جو اطراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے والدین کریمین معذلہ معد اللہ معذ اللہ, اللہ سما معد اللہ ایک بار نہیں اگر میں ایک لاکھ بار کہوں تب بھی کم ہے تو جناب والا اگر یہ اتراج کرتے ہیں یہ کہتا ہے جو شخص کو مر مر گیا اس کی توبہ مفید نہیں اس کا یہ اتراج جو ہے اس حدیث سے مردود ہے کہ اللہ تعالی نے سورج کے غروب ہونے کے بعد لوٹا دیا امام صحابی نے کہا یہ حدیث ثابت ہے اگر سورج کا لوٹایا جانا مفید نہ ہوتا تو اس کو کبھی جناب والا لوٹایا نہ جاتا اس کو کبھی نہ لوٹایا جاتا اور اسی طرح اگر حضور علیہ اللہۃسلام کے والدین کریمین کو زندہ کرنا ایمان لانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے لیے مفید تھا تو اسی لیے زندہ کیا گیا اگر مفید نہ ہوتا تو کبھی زندہ نہ کیا جاتا ہاں جی اور سن لیجیے گا یہ کہنا کہ وہ ایمان جو موت کے وقت ہو وہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کی دلیل میں یہ لوگ دلیل دیتے ہیں تو قرآن کریم میں ایک دوسری دلیل بھی موجود ہے جو آپ کی خدمت میں میں حاضر کر رہا ہوں تو سنیے گا کہ جناب یونس علیہ السلام کی قوم نے جناب یوسف علیہ یونس علی السلام کی قوم نے توبہ کی ان کے اسلام کو قبول کر لیا تھا حالانکہ وہ عذاب کی علامت جو ہیں دیکھ چکے تھے اور دیکھنے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا ایمان لے آئے تھے اور وہ عذاب کی علامت کو دیکھ کر اور نمودار ہونے کے بعد ایمان لائے تھے اس کے بعد ان کی توبہ جو کی تھی اس کا ذکر جناب والا پرانے کریم میں موجود ہے صحیحہ میں موجود ہے اور یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو حضور علیہ اللہ کے والدین کریمین زندہ کیے جانے کے بعد ان کے ایمان لانے سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کو زیادہ جاننے والا ہے یہ, یہ بات یاد رکھی اور اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے بعد امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا استدلال آپ نے ملحدہ فرمایا اس کے بعد امام سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے آپ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے اس کو غور سے سماد فرمائے اور وہ روایت جو ہے وہ ہے کہ جب حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ مدینہ میں آئے تو لوگ جمع ہو کر کہنے لگے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے یہ ابو جہل کا, کا بیٹا ہے یعنی لوگ ترن کرنے لگے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا کہہ کہ کر زندوں کو اضافہ نہ پہنچاؤ تو جناب والا سن لیجیے گا یہاں جو ابو جہل ادلی ابدی کا ہے اس کے بیٹے کو بیٹے کو یہ کہنا کہ یہ ابو جال کا بیٹا ہے یہ اس کے بیٹے کے لیے بھی ازیت کا سامان بنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بھی ازیت کا سامان بنا تو ان لوگوں کو یہ, یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ مردوں کی وجہ سے زندوں کو اضافہ دینے کا میرے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے تو اللہ العزت نے وہ آیت نازل جو ہے کی فرمائی ہے وہ دوبارہ پڑھتا ہوں رسول والا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے والدین کی وجہ سے میرے آکا علیہ السلاۃ والسلام کو ایزا دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ایمان سہیلی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی کتاب اپنی کتاب میں نقل فرما رہے ہیں اور روزت العالم میں یہ بات موجود ہے تو آپ نے استدلال فرمایا ہے اور یہ بات کی تائید فرمائی ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے والدین کو کافر کہنا آپ کے لیے کس قدر اذیت ناک ہوگا اس کے بعد علامہ سہیلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے والدین کو زندہ کیے جانے کے متعلق وہی روایتیں نقل کی ہیں جو جناب والا آپ نے سنی ہیں علامہ قرطبی کے حوالے سے اور علامہ فخر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے وہ تمام کی تمام روایتیں جو ہیں امام سہیلی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں اور ایک بات کو سن لیجئے گا حضور علیہ سرات و سلام کے والدین کے بارے میں جو جناب والا علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو مشرق کہنا ویسے ہی جائز نہیں وہ تو اہل فطرت میں سے تھے اہل فطرت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے درمیان کے درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اہل فطرت کہا جاتا ہے اور سن لیجیے گا آپ کے والدین کریمین جو ہے وہ اہل فطرت میں سے ہیں اور اہل فطرت جو ہے ان کو عذاب نہیں ہوگا اور اہل فطرت ان دو رسولوں کے درمیان کے لوگوں کو کہتے ہیں جن کی طرف پہلے رسول کو بیجا نہ گیا ہو اور دوسرے کو انہوں نے نہ پایا ہو جیسے وہ عرب جن کی طرف ارے سلام مبوض نہیں کیے گئے تھے اور نہ انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ہے اور سن لیجیے گا کہ جیسے ادری علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے لوگ ہیں اور نوح علیہ السلام اور حود علیہ السلام کے درمیان کے لوگ ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک دن کا وکبہ نہیں دو دن کا وکبہ نہیں بلکہ آٹھ سو سال کا وکبہ ہے آٹھ سو سال میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو اہل فطرت میں شمار کیا جاتا ہے اور اہل فطرت کو عذاب نہیں ہوگا اور اسی طرح صالح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اہل فطرت پر ہیں کیونکہ یہ بھی سال دو سال کی بات نہیں بلکہ چھ سو سال کا ارتھ ہے اور لیکن نے جب فطرت پر کلام کرتے ہیں تو ان سے مراد ان لوگوں کو لیتے ہیں جو حضور علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے لوگ ہیں ہاں عام جو ہے کلام میں اس بات کو لیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اہل فطرت میں سے ہیں اور یہ حوالہ اگر دیکھنا ہو تو کمال اکمل الم میں یہ روایت موجود ہے اور سن لیجئے گا پھر علامہ مالکی کی رحمت اللہ علیہ نے علامہ سے اس کے تین درجات بیان فرمائے ہیں اہل فطرت جو ہیں تین قسم کے ہیں ان میں پہلی قسم وہ ہے جنہوں نے شرک کیا اور دوسری وہ ہے جنہوں نے شرک کیا اور درمیان تبدیل میں دین میں تبدیلی بھی کی اور اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا اور پہلی دونوں قسم کے اہل فطرت جو ہے علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو عذاب ہوگا اور تیسری قسم اہل فطرت کی وہ ہے جنہوں جن نے نہ شرک کیا نہ کسی نبی کی شریعت کو تب تبدیل کیا اور نہ ہی اپنے طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کیا اور نہ کسی دین کا کو اختراع کیا وہ ساری عمر جناب والا اسی طرح گزار دی ان کو بالکل عذاب نہیں ہوگا علامہ سہیلی رحمت اللہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلات والسلام جو ہیں آپ کے والدین کریمین جو ہیں وہ تیسری قسم میں شمار ہیں اور سن لیجیے گا پھر علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ کے والدین کریمین پر ایک کتاب نہیں دو نہیں بلکہ چھ کتابیں لکھی ہیں ایمان مصطفیٰ پر ایک دو تین نہیں بلکہ چھ کتابیں لکھی ہیں اور انہی کے بارے میں علامہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی نو سو ترہتر آپ نے لکھا ہے کہ وہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جن کو بیداری میں پچتر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور علیہ سلاۃ والسلام کی زیارت کرنے والے پچتر دفعہ زیارت کرنے والے جناب والا وہ امام جلال الدین سیدتی رحمۃ اللہ علیہ اور جن کے بارے میں امام عبد الحاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ یہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میزان القبرا کی جلد پہلی میں وہ امام جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضور علیہ سلاۃ کے والدین کریمین پر چھ سات رسالے لکھے ہیں, ہیں کچھ نے چھ شمار کیے ہیں کچھ نے سات شمار کیے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین میرے پاس امام جلال الدین رحمت اللہ کے ان رسائل کا مجموعہ جو ہے وہ نو رسالوں کا مجموعہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین اور ان میں آپ نے آپ کے والدین کو اہل فطرت سے ہونا جو ہے اور غیر مہذب ہونا جو ہے بیان فرمایا ہے اور اس سے انہوں نے جو, جو دلیل اثر کی ہے وہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے ماک نہ مہذبی نہ حتہ نہ رسولہ ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کے رسول نہ بھیجے اور دوسری آیت جو انہوں نے نقل فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں یہ آئے سے استدلال کیا ہے اور اس ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اس وقت آزاد نہ دینے والے ہیں آزاد دینے والے نہیں جب تک رسول نہ بیچے دوسری آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں آزاد سے ہلاک کر دیتے تو وہ یقیناً کہتے ہیں ہمارے رب تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا ہم جلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیرے آیتوں کی پیروائی کر لیتے اور تیسری آیت جو انہوں نے بیان فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جناب کزال کا ذالکا الم یقر مکل قرآب الملحلون اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو اوپر کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں جب تک اس بستی والے غابل ہوں غابل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس, اس سے پہلے عذاب نہیں ہوگا تو سنیے گا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے حضور علیہ وسلام کی مدحت میں اور آپ کے والدین کے مدت میں بہت سے اشعار نقل کیے ہیں اور وہ اشعار جو ہیں کتابوں میں موجود ہیں اور امام فخر الدین ربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو جناب والا نقل کیا ہے اور دوسرے وہ اشعار جو ہیں حضور علیہ سلاۃ والسلام کی والدہ والدہ ماجدہ نے حضور علیہ سلاۃ والسلام کے جناب والا بارے میں فرمائے ہیں وہ نقل کیے ہیں اور حافظ بیکین نے بھی ان اشہار کو لکھا ہے حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے ابن قیم نے بھی لکھا ہے اور امام ابو القاسم سلیمان بن احمد تبرانی نے بھی لکھا ہے امام حاکم نے بھی لکھا ہے امام جناب والا زاہبی نے بھی لکھا ہے ابن اصاکر نے بھی وہ الفاظ وہ جناب والا آپ کی مدحت میں جو آپ کے والدین کی مدحت میں بیان کیے ہیں ان کو لکھا ہے اور جناب والا علامہ قرطبی مال کی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کو نقل فرمایا ہے اور جناب والا آہ علامہ کلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اور جناب والا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے علامہ حیثنی نے بھی نقل کیا ہے اور متعدد کتبوں میں یہ کتب میں یہ اشعار موجود ہیں جن میں حضور علیہ سلاۃ وسلام جو ہے آپ کے نصب پر فخر کیا جا رہا ہے اور علیہ السلام کے آبا و اجداد کے نصب پر جناب والا فخر کیا جا رہا ہے اور دوسری بات سن لیجئے گا کہ حضور علیہ سرات و سلام کے بارے میں آپ کے والدین کے بارے میں یہ کہنا کہیں درست نہیں ہے کہ آپ کے والدین معذ اللہ معذ اللہ جہنمی ہے اور سن لیجئے گا کہ جناب والا ولاق ارب کا پتھر کا داغی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو ماں کی روایت موجود ہے آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں سے یہ ہے کہ آپ کی اہل بیت میں سے کسی کو دوزک دو میں نہ جنابے والا ڈالا جائے کسی کو دوزک میں نہ بھیجا جائے کیونکہ جب تک اہل بیت عزام میں سے کوئی ایک بھی باہر رہا حضور فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا اور اس حدیث کو جامع البیاں میں نقل کیا گیا ہے اور یہ باتیں جو ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں اور نقل کرنے کے بعد جناب والا پھر وہ حدیثیں تمام کی تمام جو آپ کے نصب کے متعلق ہیں وہ بیان بیانائی ہیں اور حضور علیہ سلاد و کے والدین کو آپ والدین کریمین کو جناب والا جنتی ثابت کیا ہے اور حضور علیہ سلاد و کے والدین کیوں نہ جنتی ہوں آپ کے والدین جو ہیں وہ جنتی ہیں کیونکہ کہ ان کی نسبت حضور علی سے ہے اب, اب میں دوسرے استدلال کی طرف آتا ہوں اگر اسی طریقے کا استدلال کرتا رہوں تو کئی گھنٹے تک اور استدلال کر سکتا ہوں میرے پاس الحمدللہ رب العالمین ان احادیث کی شروع میں بہت سی کتب موجود ہیں لیکن یہ ظاہری کرائن جو ہے وہ دلائل جو ہیں وہ بھی ضرور آپ کی خدمت میں کرنا ضروری ہے آپ دیکھ لیں اور قرآن کا سلوب سن لیجئے گا انبیاء کے ساتھ اگر کسی چیز کی نسبت ہو جائے وہ بھی نبا نبامند ہو, ہو جاتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد مادد جناب یقوب علیہ السلام کے لیے اپنی قمیض کو قمیض مبارک کو قمیض جو ہے وہ جناب یقوب علیہ السلام کے لیے نفامند ثابت ہوئی جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر کیا قمیض تھی ہاضا ابی ابھی ابھی بسیرا سونی بیاہلی کم اجمین والا فلال قدیم ولمان جال بشیر القاعی پر تبدہ بسیرا جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد گرامی کے منہ پر ڈال دو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی ان کی بینائی واپس آ جائے گی اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ جب کاپلا مصر سے ہوا تو یہاں ان کے باپ جو بے شک میں یوسف کی بو پا رہا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو ری ہا یو سا تو جناب بیٹے کہنے لگے لولا انتو پن اگر یہ مجھے نہ کہو کہ میں چھٹیا گیا ہوں یہ نہ کہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ابھی کمیز لے کر یوسف علیہ السلام کی کمیز مصر سے جدا ہی ہوئی تھی تو یہ جناب یقوب علیہ السلام اس کی بشارت دے رہے ہیں اور پھر کیا ہوا بیٹوں نے کہا خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی رفتگی میں ہیں پرانی محبت میں ہے یہاں دلال دلال کا معنی گمرائی کرنے, کرنے والا جو ہے دار اسلام سے خارج ہے جو لوگ قرآن کے ظاہر کو لے کر ایسے تراجم کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے جہاں یہ دلال بمانا گمرائی نہیں محبت ہے بچ بیٹے کہنے لگے ابا تو یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت میں ہے پھر جب کیا ہوا پلم جال ہی اور پھر وہ جب خوشی خوشخبری سنانے والا آیا خوشی سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یقوب علیہ سلام کے منہ پر ڈال دیا اس وقت آپ کی آنکھیں آپ کی آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ واپس آ گئی اب دیکھ لیجیے گا جناب یوسف علیہ السلام کی تعمیر جو ہے اس کی اثر ایسی اثر انگیز ہے اور جناب والا ایسا ای ایسی تاثیر اس میں موجود ہے کہ جس کا کسی عام کتب میں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ بلک اللہ رب العزت نے پرانے کریم میں اس کا ذکر برما کر اس کی پختگی کا اور جنابے والا اس کی حقانیت پر ایسی موہر صابت برما دی ہے کہ اس واقعہ سے بہت سے جو امور ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں لیکن جس مقصد کے پیش نظر یہ جناب والا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک بے جان چیز جس کا مختصر سا وقت جو ہے اس کا مختصر سا تعلق جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام کے جسم و کے ساتھ ہو گیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی بطرم برنا دیا کہ گئی ہوئی بہن اس کی وجہ سے واپس آ گئی اور آ جانے والی خوشبو کو اللہ کے پیغمبر جو ہے کوسوں دور جو ہے میلوں دور جو ہے دور سے محسوس کر رہے ہیں جب ایک بے جان کپڑے کو پیغمبر کے جسم کے ساتھ لگنے سے ایک کرامت جو ہے یہ تعداد حاصل ہو جاتی ہے تو اس قسم اطہر کی برکتوں اور کرامتوں کا کیا شمار ہو سکتا ہے جس میں سید الانبیاء محبوب کبریا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو ماہ تک مسلسل قیام پذیر رہے تو گرامی قدر اس شکم اطحر کو اگر عرش معیت دی جائے تو کوئی عجیب بات نہیں ہوگی ارے کئیوں کے دل تو جلے ہوں گے کہ ایک ہم تو کچھ اور کہتے ہیں اور سنی کچھ اور بات کہتے ہیں لیکن یاد رکھ لو اس وطن اطحر کو اگر باقیا ہی جن ارش ملا پر فوقیت تو میرا خیال ہے یہ بات جو ہے اس میں کلام کی گنجائش نہیں ہے کیوں کہ حضور علی سلاسلام کا جس جسم اطحاط جو ہے جس قبر کے ساتھ مت ہے اگر وہ قبر انور جو ہے عرش مولا افضل ہو سکتی ہے تو وہ اس ماں کا بطن جو ہے کیوں نہیں عرش مولا سے افضل ہو سکتا تو گرامی قدر اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کے ان اقوال کو دیکھیے گا کہ جنہوں نے حضور علیہ سلاط وسلام کے قبر انور کو عرش معبا سے افضل فرمایا ہے تو گرامی قدر اگر یوسف علیہ السلام کی نسبت ایسا ہو سکتا ہے تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نسبت سے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ جناب والا یہ عرض کرتا ہوں کہ سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ فرماتے ہوئے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے جس عورت نے بھی دودھ پلایا وہ مسلمان تھی لیکن بعض کا کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی چار عورتیں تھی اور آپ کی والدہ حضرت حلیمہ کھا دیا اور وہ لونڈی جو ابو لاب کی لونڈی تھی اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی انہ ان چار عورتوں نے حضور علیہ سلاۃ والسلام آپ کو دودھ پلایا ہے اور ایک بات جو اس زمن میں ارتا ارتا ارتا چلوں وہ بات یہ ہے حضور علیہ سلاد و کی نظر انور سے جس پر میرے عقاع علیہ السلام کی نظر بڑھ جائے وہ وہی ہوتے ہیں کی نظر میرے علاقہ علی سلام پر پڑ جائے ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہوتے ہیں اور صحابی پر آگ جو ہے جہنم کی آگ حرام ہے اور بال اتفاق اجماع یقیدہ ہے تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں اور جنتی ہی لیے ہیں حضور علیہ السلام سلام کے انور کا کمال ہے اور جس عورت کا دودھ حضور علی سلاط کے جسم میں اطہر میں چلا گیا وہ کیسے جہنمی ہو سکتی ہے حضور علیہ سلاط والسلام کی والدہ ماجدہ اور وہ تین دوسری عورتیں جو ہیں سب کی سب مومنہ ہے اور جنتی ہیں اور دیکھ لیجیے گا پھر صرف یہی بات نہیں ہے حضور علیہ سلاد و کو دودھ پلانے کی برکت سے یہ بھی جنت بھی نصیب نہ, نہ ہو اور یہاں تک کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں حضور علیہ سلاد و کو دودھ پلانا تو درکنار ہزور حضور علی سلا دودھ پلانے والی کو عذاب کرنے والا جو ہے وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے اس کے عذاب میں بھی تقسیم کر دی جاتی ہے جو اگلی عبدی کافر ہے اس کو بھی سوار والے دن جو ہے اس کو دودھ پلنے کو پینے کو ملتا ہے یہ حضور علیہ والسلام کی برکت سے ایک کافر کو یہ نفع مل رہا ہے لیکن حضور علیہ سلاط و کی وجہ سے والدین کریمین کو کچھ نہیں مل رہا یہ عجیب سی ان لوگوں کی منتق ہے عجیب سا ان لوگوں کا دین ہے عجیب طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں حالانکہ حدیث میں یہ بات موجود ہے نسیم الریاض پڑھ کر دیکھ لیجئے گا کہ ایک صحابی جن کا نام مالک بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہے حضور علی سلاۃ و کا جناب مالک بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانا اسے ہر چیز ہر آگ نہ چھوئے گی اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بیان کیے کرتے ہیں یہ ان کے لیے جنتی نعمتوں کے حصول کی کامیابی میں ہے اور اس لیے تھا کہ اس نے حضور علیہ سلاد و کے خون کو چوس لیا تھا اس کے جسم میں میرے آقا علیہ السلام کا خون مل گیا تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ وسلام کے بدر بطر دن حضور علیہ وسلام کے خون مبارک کو نوش فرمایا تھا جس پر انہوں نے بار رسالت سے یہ جناب والا یہ خوشخبری ملی میرے آقا رام نے انہیں دو کی آگ نہیں چھو سکتی کیونکہ ان میں خون جو ہے میرے نبی کا مل گیا ہے علامہ رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور اس حدیث میں فرمایا ہے جس کے خون سے میرا خون مل گیا اس میں گنا نہیں آ سکتے اور اسی طرح جس کے بدن کے ساتھ آپ کی کسی چیز کا اختلاط ہو گیا وہ بھی گنا سے محفوظ رہے گا آپ کے خون کا کچھ حصہ یا آپ کے جسم اتہر میں سے کوئی چیز کسی دوسرے کے جسم میں مل جائے تو اس میں دوزہ کی آگ حرام ہو جاتی ہے جن کا خون سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی انہا کا ہی خون ہے کیونکہ اولاد دراصل ماں باپ کے جسم کا ٹکڑا ہی ہوتے ہیں اس اعتبار سے سیدہ آمنا رضی اللہ تعالی انہا کا مقام اور مرتبہ جو ہے کس قدر بلند ہوگا لہذا ان کا ان کو دوز ہی کہنے والا جو ہے اصل میں حضور علیہ سلاد و کی نسبت کو نہیں جانتا اس سے رہا ہے تو گرامی قدر ادھور علی سلاد سلام کی نسبت سے اگر کسی کسی کوئی ظاہر جو ہے ادھور علی سلاد و سلام کا جس انور کا خون چوس لے تو وہ جنتی ہو سکتا ہے تو جن کا خون اصل میں حضور علیہ سلاط و کا خون ہے وہ کیسے جناب والا جہنمی ہو سکتے ہیں ان کے مشرقہ ہونے کا فتویٰ دینے کے لیے دینے والے جو ہیں ان کو اپنے ایمانوں کی خیر منانی چاہیے تو گرامی قدر درقانی شریف میں حضور علیہ سلاط و کے فضلات مبارکہ کے بارے میں یہ عقیدہ موجود ہے وہ کہتے ہیں امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے امام تصبرانی نے بھی نقل کیا ہے بہت نے بھی نمبر نقل کیا ہے اور حلیہ میں ابو نعیم نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ جناب والا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سنگی لوگوئی تو مجھے اس میں سے نکلا ہوا خون عطا فرمایا اور فرمایا عبداللہ اسے کہیں غائب کر دو ایک روایت میں یہ ہے آپ نے فرمایا یہ خون لے جاؤ کہیں اسے چھپا دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے میں لے گیا جا کر اسے پی لیا پھر جب سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پوچھا اسے کیا, کیا گیا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے عرض رسول اللہ حضور میں نے اسے غائب کر دیا ہے فرمایا شاید تو نے اسے پی لیا ہے ایک روایت میں یہ بات بھی موجود ہے حضور علیہ السلط نے اسے پوچھا پوچھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے ایسا کرنے اس بات نے ابارا عرض کی رسول اللہ مجھے یہ علم تھا آپ کے خون کو جہنم کی آگ چھو تک نہیں سکتی اور میں نے اسی بنا پر اسے پی لیا ہے اس دارے کتنی نے اپنی سنن میں ادرت آسمان سے یوں روایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگھی لگوائی اور لگوانے کے بعد جو ہے اس سے جو خون نکلا میرے بیٹے کو عطا فرمایا تو اس نے پی لیا ادھر جبریل میں ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی دی آپ نے پوچھا تو نے میرے خون کے ساتھ کیا کیا ارد کی میں نے اسے اچھا نہ سمجھا کہ آپ کے خون شریف کو کہیں پھینک دوں اس لیے میں نے پی لیا آپ نے فرمایا تجھ پر دو دک کی آگ جھو نہیں سکتی ارے تجھ پر دو دک کی آگ حرام کر دی گئی ہے آپ نے اس کے تھر پر ہاتھ پھیرا لوگ سے میرا رش کیا کریں گے اور جناب والا حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ سلاۃ والسلام کے خون مبارک کو پی لیا تو ان کے منہ تھی سبحان اللہ جب تک زندہ رہے مشق کی خوشبو آتی رہی اور وہ آخر تک یہ بات جو ہے موجود رہی تو میرے عزیز دوستو یہ بات یاد رکھ لو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خون مصطفیٰ کو نوش کر لیا دنیا میں یہ فیض ملا کہ مرتے دم تک جناب منہ سے خوشبو نہ گی اور یہ فائدہ ہوا کہ جہنم کی آگ حرام ہوگی اس سے اس سے جناب والا آگ سوچ لیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ امن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو یہ بات سمجھ لیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ اللہ سلام کا خون نوش فرمانے والے کی یہ قبیت گئی کہ منہ سے مش کی خوشبو آتی تھی اور جناب والا اس, اس جسم کا کیا عالم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے جسم کا تو ٹکڑا ہے جس جسم جس کے ٹکڑے کے ٹکڑے میں سے یہ پیر جو ہے یہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کی اصل کا کیا عالم ہوگا تو گرامی قدر حضور علیہ السلط کے والدین کریمین جو ہیں وہ جنتی ہیں اور اس پر بہت سی روایتیں موجود ہیں جو اپنے نسب پر آپ فخر کیا کرتے تھے اور وقت کی قلت کے باعث وہ روایتیں جو ہیں وہ بیان نہیں کر رہا بلکہ جناب والا وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ عرض کروں گا اور اس پر تفصیلی گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں اور اس کو بھی میری ویب سائٹ پر آپ لوگ جو ہے ہماری ویب سائٹ پر آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آ, اسلامی ایجوکیشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ بہت سے ناپے دلائل جو ہیں اس سے ملیں گے تو گرامی قدر یہ بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا حضور علیہ سلاۃ والسلام کے والدین کریمین جو ہیں وہ قطع جنتی ہیں اور یہ بات جو ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے آپ نے فرمائی ہے حضور علیہ سلاۃ کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو جو شفاعت فرمائیں گے وہ اپنے قرابت والوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اس شفاعت میں سب سے پہلے تو والدہ کا حق ہے سب سے پہلے والدہ کا حق ہے اور حضور علیہ سلاد والسلام کی نسبت سے آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ جنتی ہیں اور دوسری جناب والا ان ملاؤں کو دیکھیے گا بڑے گلے پھاڑ پھاڑ یہ بات جو ہے بیان کرتے ہیں جناب جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے حافظ قرآن جو ہے اس کے والدین کو ایسا تتاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے جس کی روشنی جو ہے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی والدین کو یہ اجلاس دیا جائے گا کہ آپ قرآن کے والدین کو جناب قیامت والے دن تاج پہنایا جائے گا لیکن جس کے صدقے سے حافظ کو قرآن ملا اس کے والدین معد اللہ سما معد اللہ جہنم میں جائیں گے یہ کیسی منطق ہے اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام کے وہ فرمان پڑے جاتے ہیں وہ فرمان بیان کرتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں کہ حضور علیہ اللہۃ والسلام نے فرمایا حافظ قرآن کے والدین جو ہیں ان کے سروں پر قیامت والے دن ایسا ایسے نورانی تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی میں سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اور آپ قرآن جو ہیں ان کی شفات سے ڈر کے دس افراد جنت میں جائیں گے لیکن حضور علیہ سلاۃ والسلام کی شفات کا منکر جو ہے میرے نبی علیہ السلام کی شفات کا منکر جو ہے جہاں تک کہہ دیتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی شفات اپنے والدین کے لیے بھی نہیں ہے صاحب قرآن کی شفات اپنے والدین کے لیے بھی نہیں ہے ان کے لیے سن لیجئے گا اگر یہ بات ابن ماجہ شریف کی حدیث میں موجود ہے حافظ قرآن کی شفا سے دس آدمی جنت میں جائیں گے تو والدین مشتبہ کب جنت میں جائیں گے اور صاحب قرآن کی شپا ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی تو جناب والا یہ بات کو ذہن نشین رکھیں اگر حافظ قرآن کی شا سے دس افراد جائیں گے تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور نیک بیٹے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے مانگی گئی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں یہ بات, یہ بات جو ہے ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت کتا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے مرنے کے بعد تین چیزیں اس کی بہترین خلیفہ ہیں ایک نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرتا ہو دوسرا صدقہ ایک جاریہ اور جس کا اسے سوال ملتا ہے تیسرا وہ علم جس پر اس نے مرنے سے پہلے عمل کیا تھا اگر یہ چیزیں نبا دے سکتی ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اگر نیک بیٹا نفا دے سکتا ہے تو نیک تو نیک بنتا ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے صدقے ہے جس کے کرم کے صدقے سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو جس کے جس کی وجہ سے اس کے والدین جنتی ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام صلاح والے والدین جو ہیں والدین مہاد اللہ سلم مہاد اللہ اس وجہ سے جہنمی کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں انہیں کابرہ کہا جاتا ہے مشرف کہا جاتا ہے تو ایسے آدمی کو قیامت والے دن ان شاء اللہ عزیز بہ تعلی ایسی سزا ملے گی برتناک سزا ملے گی جو اس کو برداشت نہ کر سکیں گے اور دوسری بات کند المال شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حافظ قرآن -e کے والدین کو قیامت میں ہولے پہنائے جائیں گے ایسا لباس ہولہ لباس اپنا پہنایا جائے گا جب حافظ قرآن -e کی یہ شان ہے تو حضور علی علیہ صلاحت وسلام صاحب قرآن کی کیا شان ہوگی آپ کے والدین کو کس شان سے قیامت میں لایا جائے گا جی تو یہ, یہ تمام روایتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھی جائے اور, اور رکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے کہ حافظ قرآن جو ہے اس کی نسبت سے اگر اس کے والدین کو نفع مل سکتا ہے تو صاحب قرآن کی نسبت کی وجہ سے آپ کے والدین جو ہیں وہ جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ اللہۃ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں ہم سے ایسی بدعقیدگی کو دور فرمائے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہمارے لیے جہنم کی کا وہ ہم اور ایسا نہ ہو ہم حضور علیہ السلام سلام کے والدین کی گستاخی کر کے اپنے آپ کو جہنمی نہ بنا لے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شرط سے محفوظ فرما لے کے کی سے محفوظ فرما اور ایسے بد عقیدہ لوگوں سے ہمارے عقیدے کو محفوظ فرما اللہ تعالیٰ ہمیں سراط مستقین پر چلائے اور ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن کے لیے اللہ اللہ نے انعم کا وعدہ فرمایا ہے آنام اللہ من وحسن تو گرامی قدر اپنا قیدہ ہمیشہ اس بات پر رکھیں حضور علیہ اللہ کے والدین کریمین جو ہیں وہ جنتی ہیں قطعی جنتی ہیں جو ان میں شک کرے وہ پکا ایمان ہے آپ اندازہ کر لے کہ وہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کی امت سے ایسا بدبخت ہے جو امتی تو کہلاتا ہے لیکن امتی ہونے کا حقدار نہیں ہے شیطان کا چیلا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان کے کھیلوں سے محفوظ رکھے وما علینا اللہ البلاغ البین